اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا مگر یاد کی دو قسمیں جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو گزا اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ورنہ خوب یاد کر لو دوستوں تو ہر ساس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا ان کو خوش رکھنا سیکھ لو اور ایسا ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجیے کہ جان دے دیجیے مگر مالک کو ناراض نہ کیجیے نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف بے غیرت بے حیا کمینہ بدخصلت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درامد کر رہا ہے آہ نکل جاتی ہے دوستو سوچو اس کو بھی جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا ہے خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی عمرت کو دیکھ رہا ہے شیخ پر کیا گزرے گی میرے شیخ شاہ ابد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے حرام لذت اڑا رہا ہے فورن لوٹ آئے اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی اور اس غم, میں اس غم میں اتنا گھلے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ فرمایا کی جب پیشاب کیا تو پیشاب میں پیشا پیشا پی خون آ گیا اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا وہی چا, چائے نوشی وہی انڈے آملے کوڑ رہے آہ کہتا ہوں اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرما دے اختر پر اس کے اولاد پر اور اس کے دوستوں پر ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے. اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں اللہ ہمر ہنی پڑھیے اللہ ہمر ہنی بترکل اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں بتاؤ یہ رحمت ہے یا پکوڑے کو اور سموسے کینیا کی چائے اور آملیٹ ہر وقت لذتوں کی خاطر اصل رحمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی گناہوں سے بچتا وہ سائے رحمت میں اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لانت میں لہذا بتاؤ بھائی ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ گزرے دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے تمنا بھی نہ کیجیے کاشی عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یا المخن طلع صدور ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو سمجھ جان رہے ہیں جو تمہیں جو تم آنکھوں کو نہایت غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو میری نظر تمہاری نظر پر ہے ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے آپ بتاؤ اللہ اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں ہے افسوس کی بات یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کی در دیکھ رہا ہے میرا ایک اردو شیر یاد آیا جو سناتا رہتا ہوں میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم جب نظر استعمال کرو تو سوچو میری نظر پر ان کی نظر مسلسل ہے ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سے نہیں ہٹتی پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درامت کرتے ہیں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی پر فیدا کرنا لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا غیر محل میں استعمال ہوا کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے اور محبوب سمرات کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا غم سے دل کمزور ہو یا نہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا ہم اس سے جدا ہوتے ہیں نالاکی سے غفلت سے اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے وہ ہوا مارکم جملہ اس میں ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو لام کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ارے لات پرست لات کھانے والوں لاتو منع سے کتنے لانتے کھاؤ گے آج دل کی بیماریوں ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں اللہ تعالی فرماتے فبیما کسبت یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے تم نے جو کرتوت کیے ہر غم کا علاج اسی لیے ہر غم کا علاج استغفار توبہ ہے جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے اب سے غم ہٹا دے گا ہمارا معاشرہ ہمارا شہر ہمارا ملک ہم نوافیت کا بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم اللہ تعالی کی ناراضگی اور نافرمانی چھوڑ دیں اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم ملزم مل الاستغفار کثر استفار کر لے معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جال اللہ لہو من ذیف ان مخرجہ ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج خروج دے گا وہ منقل فرجا ہر غم سے اللہ نجاد دے گا ورزق اللہ من رضا لا اللہ اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایک ڈرا سکھاتا ہوں جو کسی وظیفے سے غم نہ جا رہا ہو گناہ گنا سے توبہ کر لے مگر شرط یہی ہے کیونکہ خمیرہ کھاؤ موتی کا زہر بھی کھائے خمیرہ کام دے گا وہ تو بولو بھائی موتی کا خمیرہ کھاؤ ایک سو روپیے کی ایک خوراک ایک آدھا چمچا اتنا قیمتی اصلی موتی مگر ہیروئن بھی کھاتا ہے زہر بھی کھاتا ہے جوڑیا جو بازار سے سمجھے بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑ دیجیے سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑے عمل یہی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ دیر کرتے ہیں بتاؤ بھائی سب بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے بس سوچ لو اپنے ہی منہ سے قرار کر رہے ہو بھائیو, بھائیو بھائیو میرے پیارے بھائیو ہم سب مل کر کے عہد کر لیں اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے کہ ہم سب مل کے عہد کر لے کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے حرام لذتوں کی اور درآمدات پر سیل کر دیں گے آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اخاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی آنکھوں سے کہو اگر تم نے نمکینوں پر چہر، نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو آئے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا مگر اس کے مانی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں. اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں یہ ایک جوش دلانے کا انمان ما رومی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرمردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے جس کی مانے تھوڑی خودکشی کر لو بات چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سنیما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا آپ بتاؤ آج تک کسی کی باپ نے ٹانگ توڑا لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں قابل نہیں ہے کہ ہمارے چہرے پر چٹ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو اشتراک کر رہی ہے ارادہ کر لو اللہ نے, نے ہمت دی ہے ملا مسجد میں قزم کھا ورنہ تقوی فرض نہ ہوتا لیکن ہم ان میں ہی ارادے کو اور حبت کو استعمال نہ کرنے کے سب کے سب ہم مجرم ہیں ورنہ اللہ تعالی کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے شارد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ اتنا نازل ہوئی یا حق کا دکاتی اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرا مچ گیا حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فتق اللہ اتنا ڈرو فتخ اللہ مستتا تم جتنی تمہاری طاقت ہو کیا مطلب کہ کی تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے میرا حق نہیں ادا کر سکتے میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا لہذا آپ تم رو مچ شور اتنا نہ رو کی بیمار پر جاؤ اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو ہمت استعمال کرو اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانے چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے جتنی اللہ تعالی نے طاقت دی ہے سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی مستعتم پر ہم لوگ مجرم ہیں یا نہیں استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے کیا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں آپ بتاؤ اس زمانے میں اس زمانے میں موت کے اسباب کیسے کتنے زیادہ ہیں زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر اللہ تعالی کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ موچوں کو کٹاؤ واف اللہ یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالیشان ہے جو امت اپنے نبی کے فرمان پر استورا چلائے بتاؤ کیا حال ہوگا اس حضور فرمائے کہ واف اللہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور ہم ان کے کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم داڑھیوں پر استورا چلا رہے ہیں یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں اللہ کے اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آگئی تو کیا ہوگا حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت اٹھایا جائے گا آج کل کثرت سے دیکھو دوستو جلدی جلدی کوشش کرو اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ خوف زدہ ہیں دل نرم ہو گیا ہے زمین نرم ہے جلدی جلدی بجائی کر لو جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنی بیٹوں کو بیٹا بارش ہو گئی ہے زمین نرم ہو گئی چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں بجائی مانے بیج ڈال دیں آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے نہیں یہ دل کی دل گویا نرم کر دیا دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آلی شان کے بجائی کر دیں آپ بجائی بولو جلدی سے بڑی جلدی اوگ جائے گا ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نخواستہ حالات کیسے ہے بلاوا آ گیا نہ جانے بولا لے پیا کس گڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا یعنی داڑھی منڈا ہوا قیدامت کے دن اٹھایا جائے گا یہ حدیث شریف کا مضمون ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صاحب میری شفات آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوارنا پسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ عیب پیش کرو تم نے رسول کے چہرے پر کیا عیب پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک سکھ کافر ہو کر کافر ہو کر کافر پیشوا پر داڑھی بنا لی اور تم مومر ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور تکلیف الگ اٹھائی گالوں کو ساری زندگی چھیرتے رہاڑ کوٹ کرتے رہے اور وہی ایک شخص مجھے الہباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی اچانک دیکھا تو پوری داڑھی میں نے کہا کیا بات ہے بھائی کہہ لے کینسر ہو گیا ہے گال میں تو سوراخ ہار پار ہے اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی دیکھا داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے کینسر کا سوراخ دوستو میں عرض کرتا ہوں درد دل سے کہتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامین ہیں آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے بدرجہاں بہتر سمجھتا ہے کسی مسلمان کو حقیق سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں لیکن کیا بتاؤں دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہما اختر ہوئی اور آپ سب سر سے پہلے تک اللہ تعالی کی مرضی پر فدا ہو جائیں اور صرف جس میں فدا نہ کریں دل بھی فدا کر دیں بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں آنکھوں کو بھی آنکھوں کو بھی اللہ کے نافرمانی سے بچائیں اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں آنکھ کو نا فرمانی نامناسب نا نا جگہ نہ نا دیکھیں آنکھ سے عورت اور مرد کو نہ دیکھیں زبان سے غیبت نہ کریں زبان سے جھوٹ نہ بولیں اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو بجائی کا موقع آ گیا بارش ہو رہی زمین نرم ہو رہا ہے آپ بتاؤ جب مسائل سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں بتاؤ بھائی اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا بہترین موقع ہے بھائی آج کل پتا نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں تو جلدی سے اس لیے ہم نے داری رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا ڈپارچر روانگی بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بیجائی کر لی آپ بدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ رخصتی تو میں چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بیجائی ہے یا نہیں بتاؤ وزن ملا دیا کہ نہیں خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے وہی لوگ وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور دن لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آئے گا انشاء تعالیٰ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ سے دعائیں لیں گے آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ میں نے مزاق اڑایا تھا یہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے بارے مڑا دیں گے لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں دوستوں کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی اپنی اللہ تعالی کی نگاہ پاک میں ہم کیوں ذلیل ہو رہا ہے مخلوق کی نظر میں خوش کر مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کو ناخوش کرنا بتائیے لوگ فتویٰ خود دو جائز ہے اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کیجیے کہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین اتا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو سر سے پیر تک اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں گال بال بال بھی رکھے تو وہ نہیں ذرا ذرا سی رکھ لی کا بھی در ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا ایک مٹھی ایک مٹھی اس کا حکم ہے ایک مٹھی اس کا حکم ہے ایک مٹھی اس سے کترانا منانا تو درکنار کترانا ایک مٹھی سے کم بھی آرام ہے جلد آپ حوالہ کو پوچھے بتا دینا زیور کہیے جلد نمبر گیارہ سفا نمبر ایک سو پندرہ پھر یاد کر لو سفا نمبر, نمبر ایک سو پندرہ پر دیکھ لو کہ کترانا بھی حرام ہے لہذا رکھا جب اوکھلی میں ڈالا سر تو موسموں سے کیا ڈر جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کی اللہ راضی ہو جائے آپ بتلاؤ آپ اپنے اگر بادشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈینٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جا یا کٹا پٹا بلاؤ فرض کر لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی آپ اب سلطان زمان وقت ہیں اور آپ کا پیشہ ہی سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے ریسیڈینٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا بادشاہ کا گھر یا خان سلطان یا بیت الملک پریسیڈنٹ ہاؤس ارے چار زبانوں میں تو بتا دیا فارسی بھی عربی بھی انگریزی بھی اردو بھی اور جھنڈا آپ کو دیا گیا ہے کیا آپ پسند کریں گے آپ کا جھنڈا کٹا پٹا پورانا ہو اور کٹا یہاں سے پھٹا ہو وہاں سے کٹا ہو آپ فورن اور فورن اس کو سزا دیں گے جو اس کا جس کے سپر کی خدمت ہوگی لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بالکل ہی اڑا رکھا ہے اپنے گالوں کو چپت لگاؤ تین چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے ہیں آپ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت بیوی سے سن لینا کوئی جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی ہے یا نہیں. اسی چپت سے وہ چپاتی ہے چپت والی اس کے بعد اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی اللہ سے توبہ کر لے گانا سننا آرام ہے بیمانی پیدا کرتا ہے زنا کا دائیا پیدا کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ الغنا الزنا گانا جو ہے اس زنا کا منتر ہے منتر اقاضے دل میں گندے خیالات شروع ہو جائیں گے گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے اس لیے حضور صلی اللہ فرمایا کہ گانا سے نفاق بے ایمانی پیدا ہوتی ہے کانوں سے غیبت اور گانا سننا بند اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بند زبان سے جھوٹ بولنا بند اور ہوٹھوں پر موچوں کو باریک کر لو یہ افضل درجہ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو کنارا کھلا ہو یہ کنارا تو جائز ہے لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فرسٹ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فینشنگ پر صبر کرتے ہیں فنیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ اور شرح محبت امام مالک جلد نمبر چودہ شیخ الحزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے لکھا ہے کہ بالکل موچوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرر کی موچ لگ رہی ہے نمونہ پیش کر رہا ہوں سیمپل اور سیمپل دکھا کر آپ کو پل کر رہا ہوں یعنی اس عمل کی طرف کھینچ رہا ہوں یہ اعلیٰ درجہ ہے افضل درجہ ہے اور مکان میں تو ہو سکتا پیسہ کم ہو اس لیے فنیشنگ میں مشکل ہو لیکن موچوں میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے باریک کرنے میں اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں میرے خانقاہ میں آ جائیے یہ خدمت میرے دوست انجام دے دیں گے آپ کو لٹال کر بہت آرام سے آپ کی موچے سنت کے مطابق ہم کر دیں گے خانقاہ میں اس کا شعبہ کھول دیا گیا ہے جس کو اپنی موج برابر کرنے میں دقت ہو یہاں آ جاؤ میں کچھ دوستوں کو مقرر کر دوں گا میرے پاس مشین ہے ش... چند سیکنڈ مقرر سے ہو جائے گی اور آپ بالکل فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں گے آپ کر کے دیکھ لیجیے آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے فرسٹ ڈویژن پاس کر دیجئے اپنے لگوں کو اور پھر بیوی سے پوچھے کہ اگر وہ کہتے کہ تم خراب لگ رہے ہو تو کہنا اعلیٰ درجہ ہے ہو گیا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ عمر خلیفہ کے بیٹے کتنی ان کو جہاں چاہیے تھی مگر اتنا باریک کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے دور سے ان کے ہوٹوں کی سفیدی نظر آتی تھی بال اس طرح سے باریک کر لیتے تھے مگر استرا لگانے میں علماء نے منع لکھا ہے کہ باز علماء کے نزدیک استرا دی جاتا تھا بازوں کے نزدیک جائز ہیں لہٰذا جب خر... جائز ناجائز میں اختلاف ہو تو بہتر ہے کہ اس طرح آپ لوگ نہ استعمال کریں کئی چیز استعمال کریں ورنہ آج کل مشین ہے ورنہ خامقاہ آپ کے لیے حاضر ہے لیکن بھائی سوچ لو سو دو سو آدمی آ جاؤ گے تو میں کوئی اور کام کر سکوں گا پھر سب کی موچی بنا تو رہوں گا ہاں؟ کوشش کرو پہلے مشین خریدنے کی جس کو کوئی ہو, مشکل جس کا کوئی حل نہ ہو گھر میں تو پھر وہ مجبور ہو کر آئے وہ نہیں سب لوگ چلے آ رہے ہیں کہ صاحب میری مو چھ کر لیے. اور پیغامہ تخنے سے اوپر کر لیجیے بتائیے اس میں آپ کو پیغامہ تخنے سے اوپر کرنے میں کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کوئی کہے گا کہ کیا ہوگا ہو لڑکیوں نے ملا شلوار کی درخواست کر دی لڑکی عورت ہو کر کہتی ہے درجیوں سے کہ وہ جناب اے میرا ملا سلوار بنا دو یعنی تخنا کھول دو اوپر رہے تو لڑ ہمارا حکم مردوں کے لیے جوتا ہے یہ یہ مردوں کے لیے تماشا ہے کہ عورتوں نے تو جن کے لیے حرام ہے تخنا کھولنا انہوں نے تخنا کھول دیا اور جن کے لیے تخنا چھپانا حرام تھا انہوں نے ڈھانک لیا وہ سبق لینے کی بات ہے یعنی وہ نہ ڈرنگ کہ میں حرام کام کھول رہے ہیں ہم تخنا اور ہم لوگ ڈر گئے چٹنا چھپانے سے لوگ ملا سمجھیں گے ملا سمجھ لیں گے تو کیا حرض ہے میرے شیخ شاہب راوت صاحب نے ایک ایک, ایک ان کے امرید نے کہا حضرت تصویر لے کر جب چلتا ہوں تو دل ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں ہم کو نیک نہ سمجھنے لگیں تو سمنا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں کیا چاہتے ہو کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم کو بدماش سمجھیں اگر نیک سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو قرآن شریف اللہ نے فرمایا جس کی تعریف ہو رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ربنا آتے نا پھر دنیا ہسنا کی تفسیر ہے حسنہ کی تفسیر کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے ہے آتے نا پھر دنیا حسنہ یہ اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی دے اس کی تفسیر سن لو ہسنا کیا کیا چیز ہے نیک بیوی حلال اولاد الال اولاد البرار نیک بچے نیک اولاد علم دین اور صحبت صالحین اللہ والوں کی صحبت جس کو نہ ملی سن وہ نہیں پایا اور کیا ہے ثنا الخلق مخلوق میں اس کی تعریف ہو ماشاءاللہ یہ نیا آدمی ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرجی کرتے ہیں چلو بھائی کیا تین سے دعا لو اس کی تعریف ہو رہی ہو تو یہ اگر ہم تصویر لے کر چلو میں نے کناڈا میں واٹر لو ایک زندگی پاکستانی تعلیم وہاں پڑھ رہا ہے لیکن کینسین لڑکیوں سے ڈرتا تھا مجھ کو لکھا میں کیا کروں ہر وقت یہاں ننگی لڑکیاں ہیں اور ایم ایس ہو رہا ہوں ماسٹر کی ڈگری لینے آیا ہوں میں نے کہا تم پگڑی باندھ لو اور ہاتھ میں تصویر لے لو جب میں ابھی کناڈا گیا تو اس کے سر پر پگڑی تھی تو اس نے ہاتھ سے پگڑی باندھی ہر ہم کو ریزیو دے دے چٹ مال قرار دے دیا لڑکیوں نے کہا یہ تو بالکل پادری ہو گیا ہے اب یہ ایسا پادری ہے کہ میری بات کو ریکنڈیشن نہیں کر سکتا یہ پادری کی مانے سمجھے آپ اس میں ری بھی ہے تو میں نے کہا مبارک ہو تم کو اس لیے کہتا ہوں کہ تصویر ہاتھ میں لو اور موٹے دانے کے لو تاکہ دور سے معلوم ہو ناقابل واپسی مال ہے یہ اتنا زیادہ ملہ ہو گیا ہے کہ اب یہ واپس ناقابل واپسی مال ہے اور پگڑی اگر ہو سکے تو باندھو جن کو جو نوجوان بچے ہیں جیسے یہ سمی اللہ دیکھو جا کھڑے ہو جاؤ پگڑی دکھاؤ دیکھو ان کی پگڑی ادھر کرو یہ کیا, کیا پڑھ رہا ہے وہ بتاؤ یہ سی سی اور حافظ ہوا ہمارے مدرسے ماشاء اللہ یعنی بی بی کام کیا کیا کر لیا بی کام کر لیا نا بی کام بھی کر لیا اور میرے بچے اسی مدرسے میں حافظ ہوئیں یہ دن بھر حفظ کرتے تھے اور تھوڑا سا وقت پار ٹائم پڑھتے تھے انگریزی بھی فہیا اب سی کر رہا ہے تو یہ چند باتیں بتا دی کہ یہ اس وقت دوستو بجائی کا موقع ہے دل نرم ہے ہر سو ڈر رہا ہے کہ صبح جائیں گے تو شام تک خیریت سے آئیں گا نہیں بتاؤ حدیث شریف میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کی جو مارے گا اس کا پتہ ہی نہیں چلے کون مار گیا اور جس کو مارا جائے گا اس کی وجہ نہیں مانے ہوگی کیوں مارا مارنے والا کون اور کیوں مارا اس نے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا آج وہ زمانہ صدق اللہ اور رسول اللہ کا نبی کتنا سچا ہے کہ چودہ سو برس پہلے ہم کو خبر نہیں ہے لہذا آج آپ لوگوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آج سے آپ لوگ بجائی شروع کریں کیوں بھائی کیونکہ بدائی کا خطرہ ہے شرافت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر بدائی کا خطرہ نہ بھی ہوتا تو ہم اپنے اللہ کو ان کی زمین پر ان کو راضی رکھ کر جیتے وہ تو جینا کیسا پیارا جینا ہے جو اپنے زندگی دینے والے کو خوش رکھ کے جیتا ہے اس کا جینا مبارک ہے یا نہیں آہ کاش یہ درد آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے کہ زندگی اس کی مبارک ہے جو زندگی دینے والے کو ہر وقت خوش رکھتا ہے ان کو ناراض کر کے جینا ارے بہت نامبارک مبارک ملون ملہوس جینا ہے جو اپنے زندگی دینے والے کو ناراض کر کے جیتا ہے اس کا ناشتہ کرنا اس کا چائے پینا اس کا انڈا کھانا اس کا آملیٹ کھانا سب کہتے ہیں سب کیا ہے غیر شریف بتاؤ ابا کو ناراض کر کے بیٹا کھائے تو آپ کہتے ہیں نمک حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کھا کر, کر ہم ان کے سر سے پیر تک اپنے کو ان کی مرضی کے مطابق نہ بنائے تو ہم کیسے ہمت آؤ بس آج اسی جملے پر تقریر کو ختم کرتا ہوں